محفل میں آپ سب کو خوش آمدید جہاں تک یہ دنیا ہے وہاں تک فریال صدیقی کا سلام پہنچے اکول سونتخال ایک, ایک فرینچ پوسٹ گریجویٹ اینڈ ہائر لیول انجینئرنگ اینڈ سائنسز کی یونیورسٹی ہے جو فرانس کی سب سے پریسٹیجیس یونیورسٹی میں شمار ہوتی ہے اس میں صرف ٹاپ لیول اسٹوڈینٹس ہی ایڈمیشن لے پاتے ہیں दुनिया में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने इस यूनिवर्सिटी के मॉडल ऑफ एजुकेशन को अपनाया है जिनमें स्विट्ज़रलैंड और बेलजियम के ग्रैंड एकॉल भी शामिल हैं اس کے علاوہ اس یونیورسٹی سے بہت سے جانے مانے سائنٹسٹ فارغ التحصیل ہوئے ہیں جن میں ایک جانا مانا نام گستاف ایفل کا ہے جو اس یونیورسٹی سے ایٹین ففٹی فائیو میں گریجویٹ ہوئے جنہوں نے سٹیچو اف لیبرٹی کو ڈیزائن کرنے میں مدد دی اور وہ فرانس کی پہچان یعنی ایفل ٹاور کے بانی ہیں اور بھی بے شمار مشہور موجود اس گرینڈ سینٹرل اسکول نے دیے ہیں پاکستان سے تعلق رکھنے والے بہت سے پاکستانی فرانس میں آباد ہیں آج جن شخصیت سے آپ کو ملوا رہی ہوں مجھے یقین ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ ان سے مل کر فخر کے ساتھ خوشی بھی محسوس کریں گے یہ پاکستان کے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس گرینڈ اسکول میں جس میں داخلہ لینا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے سے 1979 میں پوسٹ گریجویٹ کیا ہو سکتا ہے اب اور بھی ہمارے ہونہار پاکستانی اسکول سے فیضیاب ہوئے ہوں جن کی ہمیں خبر نہیں مگر مگر بہت سے جاننے والوں کا کہنا ہے کہ یہ ابھی تک اکیلے ہی ہیں بہت ذہین ایماندار اور ہمبل انسان ہیں اور صحیح معنوں میں یہ پاکستان کا فخر کہلانے کے لائق ہے آئیے ملتی ہیں منصور طفیل صاحب سے السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا کیا حال ہے میں بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر آج میں آپ سے آپ کی زندگی کے اوپر کچھ سوالات پوچھوں گی تو شروع کرتے ہیں آپ کے بچپن سے تو بتائیے کہ آپ نوٹی تھے جب آپ بچہ تھے کوئی یاد بچپن کی اپنے پاپا یا ماما کے حوالے سے سنائیے میں زیادہ نوٹی نہیں تھا مگر جیسے سب بچے ہوتے ہیں ویسے ہی تھا اور مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے جب میں چار سال کا تھا تو ہم جنیوا میں رہتے تھے اور اس گھر میں مرغیاں پالی ہوئی تھیں میں مرغیاں کو اکثر ستاتا تھا ان کے پیچھے بھاگتا تھا اور ایک دن جب میں یہی حرکت کر رہا تھا ایک دم ایک مرغہ میرے پیچھے آیا اور میں ڈر گیا میں بھاگا بھاگا مگر وہ بھی میرے پیچھے بھاگے ultimately میں گر گیا اور میرا گھٹنا چھل گیا زخم ہو گیا خوب رویا امی کو بلایا اور انہوں نے جب آئی اور دیکھا تو مجھے ڈانٹنے لگیں کہ پھر مرغیاں کے پیچھے بھاگ رہا ہے پھر امی نے مجھے پٹی باندھ دی گھٹنے پہ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں آج کہ خدا کے خدا کی قسم تب سے میں نے کسی مرغی کو نہیں ستایا دوسرا سوال آپ سے ہے کون سے سال میں آپ نے پرائمری ان ہائی سکول پاس کیا اور کہاں سے کیا کوئی یاد اسکول کے زمانے کی چار سال کا تھا جب میں پاکستان سے آیا اپنے ماں باپ کے ساتھ پہلے جنیوا میں ہم شفٹ ہوئے پھر نائنٹین سکسٹی ون میں ہم پیرس میں آ میرا بچپن پیرس میں گزارا ہے میں نے پیرس ففٹین میں دو اپارٹمنٹ میں رہے تھے ایک اپارٹمنٹ میں دس سال کے لیے پھر ایک اور شفٹ ہوا تھا دس اور سال اس علاقے میں میرے پاپا یونیسکو میں تھے اور میں نے آٹھ سال ایک پبلک اسکول میں ہمارے گھر کے پاس گزارا اور پھر جو تین آخری سال سے تھے سیکنڈری ایجوکیشن کے وہ میں نے ایک دوسرے اسکول میں گزارا پیرس سکسٹین میں جو euh, میرا فائنل ہائی اسکول ایگزام فرانس میں جس کو ہم بک الویا کہتے ہیں اس میں تین ڈفرینٹ مین آپشنس تھیں اس وقت ایک تو سائنس تھا ایک لٹریچر اینڈ ایک اکنامکس میں نے سائنس میں پاس کیا گریڈ میرا نائنٹی پرسینٹ تھا اور مجھے یاد ہے کہ میرے اسکول میں صرف ہم دو لڑکے تھے جس جن کو یہ نائنٹی پرسینٹ گریڈ ملا تھا وہ سال تھا 1973 مجھے اسکول اچھا لگتا تھا سیکھنا اچھا لگتا تھا مجھے جب میں چھوٹا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ میں ایک دن مجھے اگر میں بہت بہت پڑھوں پر گا تو مجھے سب کچھ دنیا کا پتہ چل جائے گا میں میں ٹیچر کو بہت عزت دیتا تھا انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا اور جب میں دس سال کا تھا پرائمری اسکول میں ایک ٹیچر تھا جو مجھے کیسے اچھی رائٹنگ میں لکھتے ہیں سکھایا تھا وہی رائٹنگ میں ابھی تک استعمال کرتا ہوں ٹیچر مجھے اتنا پسند کرتا تھا کہ ایک دن اس نے مجھے کہا جب تم پاکستان کے پریزڈنٹ بنو گے تو مجھے اپنے پاس بلاؤ گے بہت اچھا تھا اور میں اس کو کبھی نہیں بولوں گا جب میں سیکنڈری اسکول میں گیا تو میرا ایک فرینچ لٹریچر کا ٹیچر تھا اس نے دیکھا کہ مجھے فرینچ لٹریچر بہت پسند ہے تو تو اس نے میرے ماں باپ سے پوچھا کہ میں کوئی دوسرے اسکول میں جس کو کلاسک اسکول کہتے ہیں اس میں میں داخل ہو جاؤں مگر اس کے لیے مجھے میٹرو لینی پڑتی اور میں اس وقت میں تیرہ سال کا تھا تو میرے ماں باپ نہیں مانے کہ میں اتنی چھوٹی عمر سے اکیلا میں ٹرول ہوں تو پھر میں میں نے اسکول نہیں بدلا اسی اسکول میں رہا اور مجھے ایک اور قصہ یاد آ رہا ہے جب میں اس اسکول میں تھا جو آخری اسکول میں نے گزارا اس اس اسکول اس میں میرا ایک سائنس کا ٹیچر تھا وہ مجھے ایک دن جب آخری دن تھے اسکول کے مجھے کہنے لگا کہ مجھے کہنے لگا کہ میں اس टीचर ٹیچر بناؤں کہ مجھے کبھی کبھی اتنے اچھے اسٹوڈنٹ ملتے ہیں اور اس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے مجھے بہت اچھا لگا کہ میں نے ایک ٹیچر کو اتنا خوش کر دیا میرے سارے پرائمری اور سیکنڈری اسکول کے ٹیچر مجھے اچھے لگتے تھے اور انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ان دنوں میں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ دنیا کی سب نالج اس ایک زندگی میں سکھنا ہے انجینئرنگ میں ماسٹر وہ بھی اتنے بڑے اسکولس آف انجینئرنگ سے کس سال میں پاس کیا آپ کے का کا کیا था تھا جب میں نے ہائی जाना میں جانا تھا تو میرے ماں باپ كو نہیں پتہ تھا كہ كیا سسٹم ایجوكیشن ہے كیا میرے لیے بہتر ہے تو میں نے اپنے ٹیچر سے ایک دفعہ اور مدد مانگی اور ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ سب سے اچھی ایجوکیشن گوند ایکول میں ملتی ہے جو انجینئرنگ اسکولز ہیں اور اس کے لیے مجھے دو سال کی پریپریشن کرنی پڑے گی تو یہ میں نے پریپریشن کری اور اللہ کی مدد سے مجھے داخلہ مل گیا 1976 سیونٹی میں تو میں نے ایک اور جوائن کر لیا اسی سال میں میرے پپا ریٹائر ہو رہے سے یونیسکو سے اور بہت خوش ہوئے میرے دونوں پیرنٹس کے میں اس لائن میں جا رہا ہوں اور کہ میں نے داخلہ لے لیا ہے اتنی بڑے اسکول میں کیا آپ کو بکس پسند ہیں بیسٹ بک جو اب تک پڑھی ہیں ریڈنگ کی کی ہیبٹ میں نے اسکول سے کی ہے سکول کے پاس ہی ایک لائبریری تھی اور میں نے بہت زیادہ وقت اس میں گزارا ہے اور ہر قسم کی بکس ملتی تھیں اور میں نے اس وقت بہت پڑھا ہے بہت, بہت ساری بکس پڑھی ہیں جب میں سیکنڈری سکول میں تھا میرے پاپا نے میری تھرٹین برتھ ڈے کے لیے مجھ سے پوچھا کہ کیا چاہیے ہے میں نے کہا مجھے ایک اچھی سی بک چاہیے ہے ویگلین ایک بڑا پوئٹ ہے نائنٹین سینچری کا فرانس uh, کا بہت مشہور ہے اسکول uh, میں uh, اس کے پویم uh, سیکھتے ہیں آج تک سیکھتے ہیں اور میں نے سوچا کہ میں اس کی ساری جو ورکس uh, ہیں جو پوئمز ہیں میں وہ پرنا چاہتا ہوں تو میں نے uh, پاپا جان سے مانگا uh, ایک بک جو بہت مہنگی تھی اس لیے اس بک میں uh, سارے اس کے پوئمس جمع ہوئے تھے بک کی جلد وہ لیدر کی تھی پیپر بہت تھن اور بہت خوبصورتی سے سب کچھ چھاپا ہوا تھا میرے پاپا نے اپنے سیکرٹری سے پوچھا کہ آآ آآ یہ بک چاہیے ہے میرے بیٹے کو تو مجھے لے دو خرید کے دے دو بعد میں مجھے پتا چلا کہ سیکرٹری نہیں راضی تھی اس بک پہ اس نے بتایا کہ اتنی چھوٹی عمر کو بچے کو یہ بک صحیح نہیں ہے مگر میرے پپا نے ان کا نہیں سنا اور میری خواہش پوری کرتی اور مجھے وہ بک منگا دی اور میں نے وہ پوری پڑھی اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرے پپا نے مجھے مجھ پہ ٹرسٹ کیا اور وہی کتاب دی جو میں نے مانگی تھی بیسٹ آتھر Uh, میری تعلیم فرینچ میں ہوئی ہے تو آف جو مجھے اوتھر uh, پسند ہیں وہ فرینچ لیٹریچر کے آتھرس ہیں uh, بہت سارے ہیں uh, ایک دو میں آپ کو بتاتا ہوں کلاسیک میں اور پرانا اوتھر ہے مکسل پھسٹ اس نے uh, بہت اچھی کتاب لکھی ہیں اور آج کل جو ماڈرن اوٹر ہیں وہ ایک ہے جو مجھے بہت پسند ہے اس کا نام ہے رومائی لوکلیزیو اور جو انٹرنیشنل اوتھرز میں ہیں وہ ایک امیریکن عورت ہے جس کا نام جوائس کیرول اوٹس ہے اس کے بکس میں پڑھتا ہوں اور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں آپ کے نزدیک بیسٹ پوئٹ پوئٹس تو بہت سارے جو میں پسند کرتا ہوں جیسے میں نے کہا ویلین وہ پہلا ایسا پویٹ تھا جو مجھے اچھا لگا اس لیے کہ اس کی پویم مجھے میوزک جیسی لگتی تھی اور لگتی ہے اور آج بھی ایک دوسرا پوئت ہے فرینچ پویت ہے اس کا نام بوتلے گا اس کے پوئمس بھی بہت مجھے اچھے لگتے ہیں اس کے جو ورڈز ہیں جو استعمال کرتا ہے بہت رچ ہیں جب پڑھتے ہیں تو بہت سارے ایموشنس محسوس ہوتے ہیں بہت سارے اور رائٹرز ہیں جو مجھے پسند ہیں اور پوئٹس مگر ٹائم نہیں ہے پوری لسٹ دینے کے لیے کوئی پاکستانی پوئٹ جو آپ نے کبھی پڑھا ہو مجھے اردو نہیں پڑھنی آتی ہے کئی uh, پاکستانی آتھرز میں نے پڑھے ہیں ٹرانسلیشن انگلش ٹرانسلیشن میں ایک ہے فیض احمد فیض uh, پاپا جان کے پاس بکس uh, تھی اس کی تو میں نے پڑھی ہیں اور آف کورس ایک ہے محمد uh, اقبال uh, اس کے بھی میں نے بکس اور پویمس uh, بھی پڑھے ہیں کبھی خود بھی لکھا ہاں جب میں چھوٹا تھا تو مجھے لکھنا بہت پسند آتا تھا تو میں ایک کئی سالوں کے لیے میں نے ایک جرنل لکھا تھا اور یہ میرے خیال میں ابھی تک کہیں پڑا ہوگا تو میں نے سوچا تھا کہ جب میں ریٹائر ہوں گا تو میں اس کو استعمال کروں گا دوبارہ پڑوں گا تو دیکھوں گا اس کا کیا کر سکتا ہوں جب چھوٹا تھا تو اسکول میں میں نے پوئمس بھی لکھے ہیں اور آج بھی مجھے لکھنا پسند ہے مگر ٹائم اتنا ملتا نہیں ہے لکھنے کو اٹھکا. میں لوک فارورڈ کرتا ہوں کہ جب مجھے ٹائم ملے گا تو میں دوبارہ لکھوں گا آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی سب سے پہلے آ, ہمارا پروفیٹ محمد پیز بیو پنہم آتے ہیں آ, ان کی زندگی سے آ, اور جو بھی انہوں نے کچھ جو بھی انہوں نے کیا ہے ہماری قوم کے لیے ہماری سارے مسلمان کے لیے وہ مجھے بہت آ, انسپائر کرتا ہے پھر جو ہمارے دیس کے بڑے پرسنالٹیز ہیں جیسے قائد اعظم ہیں آ, اقبال ہے ادھر ویسٹرن میں جو لوگ ہیں وہ مجھے سب سے پہلے آئنسٹائن سے امپریس ہوا تھا اور بھی ہیں جیسے مائی ہے جو ایک فرینچ عورت ہے جس نے ایکس رے پہ کام کیا ہے گرائم بیل آف کورس جس نے انوینٹ کیا ہے ٹیلیفون کو جو بھی لوگ in اپنے انوینشن سے یا اپنے سے دنیا کو بدلہ ہے وہ ان سے میں انسپائر آپ کا فیوریٹ جو اکثر آپ گنگناتے ہیں ایک سانگ نہیں ہے جو میں فیوریٹ کہہ سکتا ہوں وقت کے ساتھ ٹیسٹ بدلتے ہیں اور سانگز بھی بدلتے ہیں جو سیٹ سانگز ہیں وہ پسند آتے ہیں جو پرانے ہیں جو میرے ماں باپ سنتے تھے جب میں بچپن میں تھا تو وہ مجھے ابھی تک یاد آتے ہیں اور مجھے اچھے لگتے ہیں جیسے طلعت محمود کے سانگس جو ایک ہے وہ میرے یاد میں تم نا آنسوں بہانا ایک اور سانگ ہے جو مجھے یاد آ رہی ہے وہ ہے ایک جرمن جیکسن کی, کی سانگ جس میں وہ کہتا ہے When the rain begins to fall I'll be the sunshine in your life یہ اس قسم کے گانے جس میں ریتم ہے آ, وہ مجھے بھی پسند آتے ہیں آپ کی بگیسٹ انسپریشن کیا ہے اور اس کا ریزن بتائیں میری میری امی اور میرے پاپا میرے بگیسٹ انسپریشنز in, ہیں میرے پپا ایک اچھا سمپل اوتھینٹک انسان تھے پرفیکٹ نہیں تھے آف کورس مگر میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میری امی جو تھی وہ بہت پیار کرنے والی تھی اور مجھ سے بہت پیار کرتی تھی دونوں مجھ سے بہت پیار کرتے تھے میں سب سے چھوٹا ہوں فیملی میں تو اس وجہ سے بھی اور دونوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا اور بہت پیار دیا ہے میری امی ڈاؤن ٹو ارتھ تھیں اور کیسے انہوں نے فرانس میں ایڈجسٹ کیا تھا وہ پڑھی لکھی نہیں تھیں مگر ان کو بہت کچھ ادا تھا میں بہت لکی ہوں کہ مجھے ایسے ماں باپ ملے میرا بچپن میری پوری زندگی بہت اچھی رہی ہے میری پوری فیملی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اور یہ میرے لئے سب سے امپورٹینٹ ہے زندگی میں کبھی محسوس ہوا کوئی چیز آپ کی لائف میں مسنگ ہے شروع میں جب میں چھوٹا تھا تو میں بہت لونلی فیل کرتا تھا uh, اور یہ لونلی نیس میرے ساتھ رہی ہے جب میں میری شادی ہو نہیں ہوئی تھی. اور میرے کم دوست تھے مگر اچھے دوست تھے میں خوش ہوں کہ میں فرانس میں پڑھا ہوں میرے پاپا چاہتے تھے کہ میں انگلینڈ میں جا کے میری ایجوکیشن پوری کروں ہائی اسکول کی اس لیے کہ میرے بھائی بہن ادھر ریڈی رہتے تھے میں نے انٹرویوز بھی دیے ہیں دو یونیورسٹیز میں لندن میں امپیریل کالج میں اور کوئن میری کالج میں مگر میں نے آخری فیصلہ کیا کہ میں فرانس میں رہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ مجھے اتنی اچھا نہیں لگتا تھا لندن میں جانا اس فیصلے میں بھی میرے ماں باپ نے میرا ساتھ دیا اور انہوں نے بالکل نہیں مجھے ٹوکا یا فورس کیا کہ میں انگلینڈ جاؤں اور میں نے فرانس میں میری ہائیر اسٹڈیز کنٹینیو کی جو آج کل مجھے مسنگ لگتا ہے وہ ہے اسلام کا نالج میرا اس ادھر فرانس میں ریلیجیس اسٹڈیز ہوتی ہیں اسکول میں مگر اتنا نہیں سکھاتے ہیں اسلامک اسٹڈیز نہیں ہوتی ہیں اور نہ میرے ماں باپ نے نہ کسی نے مجھے فورس کیا تو میں نے اتنا نہیں ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جب مجھے وقت ملے گا میں اس کو اسلام کو میں زیادہ پڑھوں اور زیادہ سیکھوں اسلام کے بارے میں آپ میریڈ ہیں کون سے سال میں شادی ہوئی ارینج میرج اور لو میرج کون سی میرج بہتر ہے اس بارے میں اپنا خیال بتائیے جب میں اٹھارہ بیس سال کا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں پچیس سال کے عمر میں میں شادی کر لوں گا اور فیملی بناؤں گا اس لیے کہ مجھے فیملی بنانی تھی مگر میں نے 1989 میں شادی کی تو میں دس سال لیٹ ہو گیا تھرٹی فائیو ایئرس کا تھا جب میں نے شادی کی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اس لڑکی کو ڈھونڈنے میں جو میرے لیے بنی تھی مجھے اتنے سال لگ جائیں گے میری ایرینج میری تھی مگر میں فیملی سے ملا تھا اور لڑکی کو بھی دیکھا تھا اور مجھے پہلی نظر میں پسند آ تھی اس کی فیملی مجھے پسند آئی تھی اس لیے کہ وہ ہمارے جیسے تھے ایجوکیٹیڈ سٹریٹ فارورڈ اور uh, مجھے لگ رہا تھا کہ uh, میں اس کے ساتھ خوش رہوں گا ویسے میں کہوں گا کہ میرج ایک گیمبل ہوتی ہے لو میرج ہو یا ایورینج میرج ہو شروع میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ uh, کیا ہوگا کیسے چلے گا ایک دوسرے کو فوراً نہیں پہچان سکتے ہیں مگر ایستا, ایستا ایستا ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور اگر دونوں میں پیار ہے ہیومینٹی ہے انڈرسٹینڈنگ ہے تو بہت ریوارڈ ملتا ہے اور شادی کامیاب ہو جاتی ہے میں 29 نائن سے اب میریڈ ہوں اور میں بہت خوش ہوں میری فیملی لائف سے اللہ کی مہربانی ہے کہ مجھے وہ یونیک لڑکی مل گئی ہے جو میرے لیے بنی تھی بچے کتنے ہیں آپ کے میری دو بیٹیاں ہیں میں بہت پراؤڈ ہوں ان پر اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بیٹا نہیں ہے مگر مجھے کبھی بیٹا کا کی کمی نہیں محسوس ہوئی میری بیٹیاں نے مجھے بہت خوشی دی ہے اور آج بھی دے رہی ہیں اور جو اللہ دیتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے میں نے اپنے سب بھائی بہن کے بچوں سے بہت پیار کیا ہے جب تک میرے بچے نہیں تھے اور مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں اسپیشلی uh, جب وہ بیبی ہوتے ہیں جب ان کو صرف پیار کی زبان آتی ہے تو اٹ مینز یو آر ہیپی وتھ یور لائف میں بہت ہیپی ہوں اس زندگی سے میں نے سیکھ لیا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہی وہ کافی ہے میری فیملی میرا گھر میری بکس میرا گارڈن اس سے علاوہ اور کیا چاہیے ویری گڈ اچھا اب بتائیے آپ کے خیال میں کون زیادہ بولتا ہے مرد یا عورت میرے خیال میں یہ صحیح سوال نہیں ہے کیوں جی جو ہم نے سیکھنا ہے وہ ہے کہ کب بولنا چاہیے اور کب چپ رہنا چاہیے کبھی خموشی زیادہ اچھی ہے اور کبھی بولنا ضروری ہوتا ہے میں مانتا ہوں کہ میں کم بولتا ہوں مگر میں سوچتا ہوں کہ مجھے بولنے چاہیے جب کوئی مجھ سے مشورہ مانگتا ہے یا کب کوئی ایشو ہے جس میں میں شامل ہوں میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے مگر میری بیوی نے مجھے زیادہ سکھائی ہے اور زیادہ بولنا بھی سکھایا ہے کیا آپ اپنی بیوی کی مدد کرتے ہیں گھر کے کاموں میں اور کیا کیا کر لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ گھر کے کام دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے میاں کی اور بیوی کی بھی جو مجھے کام آتے ہیں وہ میں کوشش کرتا ہوں کرنے کی جیسے مجھے کھانا تو نہیں بنانا آتا ہے تو وہ میں نہیں بناتا ہوں جب میری بیوی بیمار ہوتی ہے تو تب میں کچھ نہ کچھ کر لیتا ہوں مگر میں کپڑے واشنگ مشین میں ڈالتا ہوں میں ان کو نکالتا ہوں ٹانگتا ہوں آ, گھر کی صفائی کرتا ہوں ویکیوم کلینر سے آ, برتن بھی دوتا ہوں آ, جب میں برتن دوتا ہوں تو میں بہت ریلیکس فیل کرتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے تو پھر تو آپ کی بیگم بہت خوش ہوتی ہوں گی اس بات سے ان سے پوچھنا پڑے گا آپ <laughs> کی ویکنیس آئی مین آپ کی کمزوری کیا ہے میری کمزوری میری فیملی ہے میری فیملی میری طاقت ہے اور میری کمزوری بھی اس لیے کہ جب وہ کچھ ہوتا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں ایک دوسری بات ہے کہ میں پرانی چیزیں کو میں مشکل سے پھینکتا ہوں <laughs> میرے پاس ابھی تک پرانے ٹیپ ریکارڈر ڈسک پلیئر ویڈیو کیمرہ، پولرائٹ کیمرہ ہیں اور میں نے ابھی تک نہیں پھینکنے دیئے <laughs> نہیں پھینکنے دیئے اس کا کیا مطلب ہے آپ کی بیگم پکنا چاہتی ہیں میری بیگم چاہتی ہے کہ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ میں رکھوں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے مگر ان چیزوں سے جو میں نے استعمال کی ہیں مجھ کو لگاؤ ہے تو میں رکھنا چاہتا ہوں आपका फेवरेट खाना क्या है मेरा फेवरेट फूड पाकिस्तानी फूड है आलू के परौंठे वाह वाह घर में एक डील तय हुआ है कई सालों से के महीने में एक दफ़ा आलू के परौंठे बनेंगे और मैं वो मीठे दही के साथ खाता हूँ ایک دفعہ کیوں مہینے میں کیا وجہ ہے اس ڈیل کی کیا وجہ ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ آلو کے پراٹھے اگر زیادہ کھائیں گے تو ہم بھی آلو بن جائیں گے آپ کے ٹاپ تین فیکٹرز جن سے آپ کو لائف میں سکسس حاصل ہوئی کیا ہے پہلا فیکٹر میرے لیے ہے ایمانداری جو بھی کام کرنا ہے ایمانداری سے کرنا ہے پورا کرنا ہے پورا دل لگا, س... لگا کے کرنا ہے کوئی شارٹ کٹس نہیں کرنا چاہیے کوئی بےمانی نہیں کرنی چاہیے دوسرا فیکٹر جو ہے وہ رسپیکٹ رسپیکٹ کا مطلب ہے میرے لیے کہ دوسرے کو رسپیکٹ کرو میں اپنی ریسپیکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں مگر دوسرے کی ریسپیکٹ کرو اپنا غصہ قابو کرو کسی کو جج نہیں کرو اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا ہے اس شخص کے اوپر کیا گزر رہی ہے تو ہر وقت دو دوسرے کو جب آپ دوسروں کو رسپیکٹ کریں گے تو وہ بھی آپ کو رسپیکٹ کریں گے اور تیسرا فیکٹر میرے لیے ہے ہیپینیس ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ ہم خوش رہیں کیسے خوش رہیں جو ہمارے پاس ہے وہ اس کی قدر ہم کریں اور جو دوسرے کے پاس ہے اس کو ہم نہیں دیکھیں ہم اس سے جلس نہیں ہوئے پاکستان اکثر جانا ہوتا ہے جب میں چھوٹا تھا تو میرے ماں باپ زیادہ پاکستان نہیں جاتے تھے شاید میں بیس سال میں شاید ہم دو تین دفعہ پاکستان گئے ہوں گے مگر جب سے میری شادی ہوئی ہے میری شادی پاکستان میں ہوئی ہے کراچی میں اور میری بیوی کی فیملی ادھر رہتی ہے تو ہم ہر سال اور ہر دوسرے سال جاتے ہیں اچھا لگتا ہے ادھر جانا مگر کبھی ڈر بھی لگتا ہے حالات کی وجہ سے تو اللہ کرے کہ حالات ہماری ملک کی اچھی ہو جائے بیسٹ اینڈ ورسٹ میموری پاکستان میری بیسٹ میموری یہ ہے جب میں پہلی دفعہ واپس پاکستان گیا تھا بارہ سال کے بعد میں کسی کو نہیں جانتا تھا میری فیملی جو ادھر تھی تو میں نے سب سے ملا اپنی روٹس میں نے جانی اپنی زمین اپنا دیس بہچانا اور یہ مجھے بہت اچھا لگا میری روٹس جو ادھر ہیں وہ میں نہیں بھول سکتا اور جو میری ورسٹ میموری ہے جب ایک دفعہ میں لاہور میں گیا تھا اور جب ہم سارے ایک گھر میں تھے تو ایک زلزلہ آیا تھا تو ہمیں سب بھاگنا پڑا مکان کے باہر اور میری امی جو تھی وہ بہت پریشان تھی اور مجھے ڈھونڈ رہی تھی کہ میں باہر آ گیا ہوں یا یعنی جب میں واپس آیا مجھے یہ یہ قصہ اتنا مجھے شوق کیا تھا کہ میں نے ایک اس کے اوپر ایک کہانی لکھی اسکول کے لیے ایک اسائنمنٹ کے لیے اچھا یہ تو پاکستان کے حوالے سے بات ہو گئی کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہے جو پیرس کے حوالے سے ہو کوئی ایسی میموری جو آپ کے ذہن میں رہ گئی ہو میری سب سے بڑی بہن کی شادی ہو گئی تھی جب میں چھوٹا تھا میں اس کو بہت پسند کرتا تھا اس کو دوسری امی کہتا تھا اس لیے کہ جب میری امی کا ایک آپریشن ہوا تھا ہاسپٹل میں رہی تھی تو اس نے مجھے دیکھا تھا شادی کے بعد میری بہن اپنے میاں کے ساتھ کینیڈا گئی تھی اس لیے کہ ان کا میاں ڈاکٹریٹ وہاں سے کر رہا تھا اور جب انہوں نے پورا کر لیا تو واپس پاکستان وہ شفٹ ہو رہے تھے اور جانے سے پہلے پیرس میں رکے تھے کوئی دنوں کے لیے اس وقت ان کے دو بچے تھے ایک ان کی بیٹی تھی اور ایک اس وقت شاید میں چودہ پندرہ سال کا تھا اور ان کی بیٹی تین uh, چار سال کی تھی تو میں نے ایک دن سوچا کہ میں اس کو بار لے جاتا ہوں سیر پہ میں نے اس کو uh, جو سین کا ریور ہے وہاں تک میں لے گیا میرے لیے وہ پیدل کا راستہ تھا وہ اتنا لمبا راستہ تھا. نہیں تھا مگر اس بچی کے لیے آف کورس uh, لمبا تھا تو جب ہم گئے تو وہ چل رہی تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا جب ادھر ہم پہنچے تو وہ کہنے لگی کہ میں تھک ہوں تو اور اس کو ریور کو دیکھ کے پسند نہیں آیا اس لیے کہ وہ ذرا گندہ تھا اس وقت اور اس کی طبیعت ذرا خراب ہوئی تھی اس ریور پہ تو میں نے واپس لایا اس کو اور مجھے گودی میں اٹھانا پڑا اس کو جب میں پہنچا گھر پہ تو میری بہن ان کی امی نے مجھے خوب ڈانٹا کہ میں نے کیوں اتنا دور میں لے کے گیا ہوں اس کو تو مجھے یہ یاد ہے مگر شکر ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہوا تو سامعین یہ تھا آج کا انٹرویو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا کوئی بھی سوال ہے کومنٹ میں ضرور پوچھیں آئندہ پھر ایک اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گی اور ان سے بھی سوالات کریں گے اور تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ خدا حافظ